الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی ادم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قراءت اجر عطا فرماتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا والقراعت مثل عہودن یہاں پر قراءت سے مراد وہ اہل عرب کا کوئی خاص پیمانہ نہیں بلکہ عہد پہاڑ کے برابر ثواب دینا مراد ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ رد پاک پڑھے تو عہد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت ثواب فرماتا ہے علی صل اللہ تعالی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا سلسلہ مدنی سفر نامہ عید کے پہلے دن بھی ہوا دوسرے دن بھی ہوا ہم نے آپ کو یہاں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بغداد معلّہ کی سیر بھی کروائی مقدس مقامات کی زیارت بھی کروائی وہاں پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ بہت ہی پیاری مدنی گلدستے اور وہاں کی سیر بھی آپ کو کروانی ہے اور وہاں پر جو مدنی کام ہوئے وہ بھی آپ کو دکھانی ہے اچھے اچھے نیتیں کر لیں کہ ہم جو مدنی کام دیکھیں گے وہ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں اپنے ملک کے اندر بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء ہم وہاں پر اگر جائیں گے اور دیگر ملکوں میں اگر, اگر ہمارا سفر رہتا ہے تو اس طرح کے مدنی کام وہاں پر جا کر بھی کرنے کی بھی کوشش کریں گے دعا کریں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ مستقل دو بجے سے آپ سلسلے میں ہیں اور کچھ تھکاوٹ کے آسار بھی نظر آ رہے ہیں جی <تصفيق> آڈینس سلسلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور جب سلسلہ بار بار چینج ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ آڈینس کو ٹیک کیئر کرنا مدری منع بھی بہت سارے ہیں لیکن چلیں جی نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا اور بہتر کرے گی اس کو انشاءاللہ شاء اللہ جی مدری جی جی چینل کے ناظرین کل کی طرح آج بھی ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے بلا تاخیر آئیے ہم آپ کو بغداد مولا کی طرف سے چلتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی سلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اور بہت پیاری بات ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا اور ہم سمجھنے کی جو سمجھا رہا ہے ایسا میں نہیں ہوں تو پھر بھی لڑنے کی کیا ضرورت ہے پھر بھی نیگیٹو سوچنے کی کیا ضرورت ہے وہ یہ سمجھانا ہم اسے شکریہ ادا کر دیں گے ان شاء اللہ میں آئندہ احتیاط کروں گا یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں تم غلط ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں تو ایسا کرتا ہی نہیں ہوں خاما خان اعتراض کرنے آ اب بھی وہ آئندہ صحیح بھی نہیں سمجھائے گا یہ بڑی باریک سی بات ہے اللہ کرے میں صحیح بیان کر سکوں ذرا سمجھیے گا کسی نے مجھے سمجھایا اور وہ بات میرے اندر نہیں ہے لیکن اگر اعتراض تو آئندہ جو میری صحیح غلطی ہوگی تو وہ بتانے والا تو بنے گا نا لیکن اگر میں نے اسی بات پر الجھنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو خاما خا اتراض کیا آپ کو تو خود عقل نہیں ہے میرے اندر یہ کام ہی نہیں ہے میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے تو آئندہ وہ کیا کہے گا نہیں یار اب اس بندے کو نہیں سمجھانا دروازے بند نہ کریں لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت ہمارے سامنے جیتی جاتی تصویر ہیں جن کے کروڑوں مریدین ہیں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں برائے راس مدنی چینل پر اگر کوئی پرچی آ جائے کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ امیر علیہ سنت تو اپنے بیان کا اپنے مدنی مذاکرے کا آغاز ہی یہی کرتے ہیں کیوں نہ آپ کو دیدار بھی کرا دیا جائے امیر علیہ سنت کا آئیے ذرا دیکھیں مدنی مذاکرے کے اسٹارٹ میں ابتدا میں کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سمجھائے یا مجھے بتائے گا تو آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں اپنے موقع پر بیجا اڑنے والا نہیں میں کیوں کہوں کہ ذرا ان کا دیدار بھی کرتے ہیں اور انہی کی زبانی بھی سن لیتے ہیں آس محمود مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے آپ سوالات آپ کیجیے سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گا ضروری نہیں بن پڑا تو کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائے فوراً میری فرمائیں مجھے آئے کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جی کے ناظرین آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں حضرت بحر دانا بادشاہ کو سمجھایا کرتے تھے آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں جب کوئی سمجھائے گا اس کو ضرور انشاءاللہ شاء لوں گا اس سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے دوست بھی آس پاس رکھنے چاہیے جی حضوری کرنے والے لب مرحبا اور تعریفیں کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں خوش آمد کرنے والے ہمیں اپنے ساتھ ایسے اسلامی بھائیوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر میرے اندر وہ غلطی دیکھیں تو اتنی ہمت بھی پائیں میں ایسا ماحول بھی بناؤں کہ وہ اتنی ہمت بھی پائیں کہ مجھے سمجھا سکیں مجھے بتا سکیں مجھے میرا بھلائی ہی جو مجھے سمجھاتا ہے اگر آپ غور کریں نا جو نہیں سمجھاتا اگر مثال کے طور پہ ہم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اگر ہماری غلطی بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا چھوڑو نا کرنے تو غلطی خود ہی برباد ہو جائے گا ارے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھنے والا اللہ دل عطا فرمائے سبحان اللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول کے بلا رکن شُرا نے حضرت سیدنا بہل دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر دیے ہیں عبد پر واقعی جو آپ نے موضوع, موضوع گفتگو بنایا ہے اور جو مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے واقعی ایسا ہے کہ کوئی ہماری غلطی کو دیکھتا ہے بساؤ کا یوں ہوتا ہے کہ وہ اگر بتانا بھی چاہتا ہے تو ہمارے رویے ہمارے اخلاق ہمارے معاملات کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا اور دوسری بات کہ اگر کوئی بول بھی دے تو اس پر رییکشن پھر کیسا ہونا چاہیے تیسری بات کہ ہمارا عمل ہونا کیا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اپنے ایسے دوست بنانے چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں اصل میں دنیا میں خوشام آمدید اور جس کو کہتے ہیں نا واہ کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ لوگ ساتھ رکھتے بھی انہی کو ہیں مگر اپنے سچی بات یہ ساری باتیں سیکھی امیر علیہ سنت سے میں نے پریکٹیکلی کئی بار دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت کو اگر کسی نے کوئی پرچی بھیجی یا کوئی ایسی بات کہی جو ایڈ کرنے والی تھی میرے لسنت کی بات میں یا کوئی اصلاح کہہ سکتے ہیں یا صاون کو ایسی بات ہو گئی تو اس کی طرف نشاندہی کرنے والوں تو اتنا خوش ہوتے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے نفس کو یقیناً برا لگتا ہے کسی بھی بندے کو کوئی کہنا اپنی نے غلطی کی وہ اچھا نہیں لگتا لیکن اس کا ایک اور شاندار پہلو جو امیر سنت کی سیرت سے سیکھنے کو ملا کہ بعض ہوگا میں نے اس بیان میں بھی مختصر کیا ہے میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ عبد الجبار بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کوئی ایسی بات جو میں نے غلط کہی نہیں ہے یہی غلط انہوں نے جو غلط, میری اصلاح کی وہ غلطی ان سے ہو گئی لیکن میں نے ایسا نہیں کہا تھا تو اب اگر میں ان پر ناراض ہو جاؤں کہ یار آپ کمال لیں آپ نے سنا ہی صحیح نہیں ہے میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں, ہی نہیں تھا آپ نے خاما خی میری جو ہے وہ غلطی نکالی تو اب ان کی یہ واقعی طریقہ ان کو نہیں پتا <تصفح> تھا یہ بات غلط تھی لیکن میرا یہ رویہ اس طرح ڈانٹنا یہ ان کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آئندہ واقعی اگر میں غلطی کروں گا پھر بھی نہیں بتائیں گے اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اوپر اسلح کا دروازہ بند کر لے یعنی جس کو سمجھانے میں لوگ ڈرے نا یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کے ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں ایسے بچے ہیں جن سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے ماں بات کرنے میں ڈرتی ہے بچی سے بات نہیں کرتی تو تو ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ ہی بات کرنے میں ڈرتے اب اسلحہ کون کرے گا تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہوئے کوئی ڈرے نا اتنا پوزیٹو لینا طریقہ ہے سوچنے کا جیسے میں نے وہاں بھی ارض کیا کہ یہ تو میرا خیر خا ہے نا کہ میرے کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا وہ صاف ہو جائے گا میرا کپڑا اور اجالا ہو جائے گا आ, اگر आ, اس نے میری आ, کو غلطی بتائیے تو میں اور اچھا ہو جاؤں گا نا میں اس کو کیوں نیگیٹو لوں تو سمجھانے والے आ, کو اگر پازیٹو لینا شروع کر دیں ہاں یہ ضرور ہے کہ سمجھانے والے کو الگ تعلیم دی گئی ہے اس کی الگ تربیت ہے کہ وہ سمجھائے کیسے جلیل کرنا اور ہے سمجھانا آل ہے روایتوں کا مفہوم ہے جس نے سب کے سامنے کسی کو سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا اور جس نے اکیلے میں کسی کو سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی تو ہمیں زینت والا کام کرنا چاہیے بڑے دبیل لسنت کا انداز آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے مثال کے طور پہ بیان میں ہو سکتا ہے ابھی بھی سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہوں تو کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سلسلے میں کوئی جملہ ایسا نکل گیا یا کوئی روایت ایسی بیان ہو گئی تو کمال انداز یقین کریں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی ہوئی تو اتنی دعائیں بھی مل گئی اللہ باپا اللہ پہلے اللہ تو اللہ لکھیں گے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے, میٹھے مدنی بیٹے تو فلاں پھر اس کے بعد اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے آپ کا بیان سنا تو بیان سن کے دل باغے مدینہ ہو گیا خاص طور پہ جو وہ روایت تھی اس نے تو آنکھیں اشک بار کر دی میرے بیٹا یہ جو روایت آپ نے بیان کی یہ میری نظر سے کہیں گزری نہیں ہے اللہ برائے اللہ کرم بتا دیں وہ کون سی کتاب میں اللہ آپ اللہ نے اللہ پڑھی ہے تو میرا بھی علم میں اضافہ ہو جائے آپ مجھے بتائیں اس طرح سمجھانا کس کو برا لگے گا بندہ کہے گا ایسا تو بار بار سمجھایا جائے تو اللہ کرے یہ مدنی کوٹڈ شوگر کوٹڈ تو نہیں کہوں گا مدنی کوٹڈ کر کے ہمیں سمجھانا آ جائے ना تو پھر یہ گولی انشاءاللہ آسانی سے کسی کو بھی سمجھ آ جائے کرے سامعی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین وہ ایسا مدنی ماحول کے جس کے اندر ایسی سوچ دی جا رہی ہو جس کے اندر ایسے ایسے مدنی کافلوں میں بھی اس طرح کی تربیت ہو رہی ہو وہ کیسا پیارا مدنی ماحول ہوگا ہمیں بھی اس سے منسلک بھی ہو جانا چاہیے اب تو بالخصوص آپ کے حوالے سے اگر بات کریں مختلف ملکوں میں شہروں میں آپ کا سفر ہوتا ہے تو بہت ساری ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی ہوں کہ قبلہ تو ایسے ہیں حضور تو ایسے ہیں سختی بھی ہے نرمی بھی ہے ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے کچھ ایسے واقعات اگر سفر کے دوران آپ کے ساتھ ہوئے ہوں تو اگر کچھ پتانا چاہیں کسی نقینیتوں کے ساتھ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں, بارے میں میرے بارے میں تو پھر میرے ساتھ جو سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں میں کیسے, کہوں, میں, کیسے کہوں, میں کیسا ہوں نہیں نہیں میرے مطلب سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسے ہیں نہیں اللہ کی رحمت سے سے, اللہ کی رحمت سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے مجھ سے زیادہ حسن زن زن زن زن زیادہ ہی میرے بارے میں مبارکہ آرائی کرتے ہیں میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا اچھا وہ سمجھتے ہیں شاید چینل پہ بندہ زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے یا زیادہ وہ کہتا ہے نا چینل پہ جو آگے وہ بہت نیک ہوگا تو میں ایک گناگار شخص ہوں یقیناً تربیت کی مجھے ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے اور ڈے بائی ڈے ہم سیکھتے ہیں زندگی تجربات سے سکھاتی ہے اور بعض اوقات واقعی کچھ چیزیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے بندہ جھنجھلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹینشن ضرور ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کو کول ہونا چاہیے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے یہ جی ضروری نہیں ہے انسانوں کی دنیا ہے ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے تو ایک بات بڑی پیاری میں نے سیکھی دگرانے شورا سے بھی سیکھی اور کسی کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ کو یہ بدری پھول اگر یاد کر لیں ناظرین تو بہت کام آئے گا کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بہت غصہ آ جائے نا یعنی مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج کر دیا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس پر آپ کو اس پر بڑا غصہ آ رہا ہے اور آپ چارے میں ابھی جناب ٹٹ فور ٹیٹ کر دوں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں ابھی اس کو منہ توڑ کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب نہیں ہوتا ہے انسان کے ساتھ بڑا اچھا اس کا ایک طریقہ میں نے پڑھا بھی اور اس پر ایک دو بار عمل بھی کیا کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے مگر دو دن بعد دینا ہے آج نہیں دینا ہاتھوں ہاتھ نہیں دینا حالانکہ جی بھر گیا میرے ساتھ ہوا پچھلے دنوں ایک واقعہ تفصیل ہے اس کی لیکن میرا جیپ بہت بھر گیا نا اور جی بہت چاہا کہ میں ان اسلامی بھائی کو جب جو بھی شخص تھے ان کو جواب دوں لیکن میں نے اسی پر عمل کیا کہ میں نے کہا نہیں آج نہیں دوں گا میں دو یا تین ملان دن, دن بعد دوں گا میں نے دو تین دن بعد نہیں تقریباً آٹھ دن بعد ان کو واٹس ایپ پہ بھی جواب نہیں دیا ملاقات کر کے جواب دیا لیکن جب ملاقات کر کے ان سے بات کی تو وہ سارا غصہ وہ سارا جو جنجلااہٹ تھی آمد. وہ ظاہر بہت دن گزر چکے تھے ختم ہو گئی تھی تو بڑے اچھے انداز میں بات ہوئی ایک دلیل آمد. کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہم سب نے ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کی میٹر کلوز ہو گیا لیکن مجھے پھر بعد میں ریئلائز ہوگا اگر وہی جواب اسی دن دے دیتا تو شاید کوئی نازیبی نزیبہ بات یا ایسی بات نکل جاتی جو دلوں کو توڑنے والی ہوتی تو ہمیشہ یاد رکھیں جذبات کے اندر فیصلے نہ کیا کریں جذبات کے اندر کلام نہ کیا کریں اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگ دی گئی ہے اس کو ایک دو دن گزرنے دیں اب آپ جو رپلائی دیں گے وہ بڑا نپاتولہ ہوگا بڑا سلیکٹو ہوگا اور ان شاء دلوں میں اتر جائے گی بات جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے خاندان میں گھر میں دوستوں احباب کے اندر کوئی جذباتی کیفیت بن جاتی ہے کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو فوراً اس کا رپلائی دے کر بعد میں جب سوچا جاتا ہے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شرمندگی سے اگر بچنا ہے تو جذباتیت میں فیصلے نہ کریں جذباتیت کے اندر آپ کسی کو جواب نہ دیں ہاں ہو جائیں کیفیت پر آ جائیں تو پھر آپ جواب دیں پھر آپ بات کریں انشاءاللہ اس کا پازیٹو آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے جی ہنیف بھائی فرما رہے ہیں لوکل سفر اور انٹرنیشنل سفر کی ساتھ ملی ہے عجی صاحب بہت خیال رکھتے ہیں دونوں میں سفر آرام کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ عجی صاحب کے ساتھ وہی بندہ چل سکتا ہے جس کی نیند بہت کم ہو ایسا جو نا وہ بعض اوقات ایک ایک شیر میں اگر جیسے تین دن کا کام ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں سارا کام اچھا زور کے بعد یہاں بیا نسل کے بعد وہاں عشق کے بعد شخصیات سے ملاقات اور مطلب ماشاءاللہ تو جس کی نیند کم ہو اور وہی ساؤتھ سفر کرنے سے پہلے تو سوچنا پڑے گا جی ایسا نہیں ہے اصل میں کام ہوں نا مثال دیتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں درزی کم سوتے ہیں جن کا سیزن ہونا اس کو نیند نہیں آتی جس کا کاروبار چل رہا ہونا اس کو کبھی نیند نہیں آئی ہماری مہمنی میں کہتے ہیں جس کی دکان پہ کاروبار چل رہا ہو گاہک آ رہا ہو نا اس, اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں اس کی نیند بھی سب ہو جاتی ہو کہتا ہے بعد میں گا تو اللہ کی رحمت سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں مدنی کاروبار ہی ایسا شاندار ہو رہا ہوتا ہے بندہ کہہ سات گھنٹے سو جاؤں گا تو یہ کاروبار چلا جائے گا چلو تو تھوڑے ایک دو گھنٹے کم کرو اور مدنی کاروبار لو سیزن لگا ہوا ہوتا ہے نا ہمارا تو اللہ کی رحمت سے آپ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کرن تکلیف میں آ جاتے ہوں گے لیکن سچی بات ہے ہمیں اتنا نیند کا فیل نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کی محبتیں اتنی ہوتی ہیں اللہ کرے کہ اللہ یہ ساری کاوش قبول آمین آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور بغداد مول کی طرف چلتے ہیں کلام محمد صلی اللہ کا راتے اولیا مدد تمام ہر جگہ تو سہارا ہے مکھل مٹر اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ سرات والسلام کی ناطے اور اولیا کی منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں اور اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں مگر آج ایک عربی عراقی کو اردو زبان میں غوث پاک کی منقبت پڑھنا اور نبی پاک علیہ سرۃ کی شان بیان کرتے ہوئے سنا آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں اور مختلف بولیوں میں آکار اس رات و السلام کی اور اولیا کرام کی شان بیان کرتے ہیں آئیے ذرا مل کر سنتے ہیں موستفا کا در سلام چفا کا سلام چ یا دونوں جہاں غیر رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں مور سخی آستا نلامت رہے ای مور سخی آسطنا چلمچ رہے قاجری آسچانا چل رہے اخر لی زمانہ چرو جی رہی زمانا سلام چاری اکیزانہ سلام چادرانہ سلام چر مستفیٰ دانا سلام چر نری ہے نیری ناری نہاری تانہ رہے چار کا سلام چادمانا سلام چر گلان کلا مت رہی All oh. good. بھی سنا اور وہ عراقی جو اسلامی بھائی تھے ہمارے ان کی زبان سے بھی آپ نے کلام سنا ہے تو مزہ تو دونوں میں ہی آیا ہوگا سرکار کی سناخانی ہے ہمارے ہاں جو حاضرین اسلامی بھائی موجود ہیں عبدالحفیق پہ انہوں نے بھی جب سنا یہ عراقی اسلامی بھائی سے کلام تو چہروں پر مسکراہٹے بھی آئیں اچھا بھی لگا اور کیا ہی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی سناخانی کی توفیق کا سرکار کے وہ ماشاء ہر ملک ہر قوم میں پائے جاتے ہیں یقین کرے جب یہ جو نبی پاک کا عشق ہے نا یہ درالہ عشق ہے دنیا کے کسی عشق میں میں جسے چاہتا ہوں اسے کوئی اور چاہے تو اچھا نہیں لگتا اور کوئی میرے محبوب کی تعریف جو جس کو مجازی عشق کہتے ہیں یہ کیوں میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے لیکن خدا کی قسم سرکار کے عشق کی بات درالی ہے سرکار کا کوئی عاشق دوسرا ملے نا اور وہ نبی پاک کی بات کرے وہ نبی پاک کے عشق میں روئے وہ سرکار کا ذکر کرے اور بالخصوص کسی اور زبان کا ہو کسی اور ملک کا ہو اس سے اتنا پیارا لگتا اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے آقا سے کیا کیا محمد کتنی محبت کرتا ہے یقین کرے جتنا پیارے آکا کا سچا عاشق نظر آتا, آتا ہے اس سے اور زیادہ نبی پاک کا عشق بھی بڑھتا ہے اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے یہ فرق ہے مجازی عشق اور حقیقی عشق میں کہ نبی پاک سے محبت اللہ اور اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سے محبت کی بالکل الگ چیز ہے کہ ہمیں رب سے محبت کرنے والا کوئی مل جائے اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا کوئی ملے ہمیں اسی سے پیار ہو جاتا ہے ہو جاتا جو ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت, وقت کے, امام کے امام ہو, ہو گئے, ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم علی سلاط اسلام کے سناخانے کرتے رہنے کے توفیق اطافہ نائیں کچھ کالس بھی ہم لیں گے ناظرین کی آ, لیکن اس سے قبل آپ کو ایک مدنی گلدستہ اور دکھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کی گفتگو بھی اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے جی بہت سارے ملکوں کے مجھے فلائڈ میں نظر آ رہے ہیں یو کے سے بھی آئے ہیں انڈیا سے بھی ہیں ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں پاکستان سے بھی ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم لوکیشن شیئر کرتے ہیں دوسرے کو نیویگیٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں اور جب لوکیشن مل جاتی ہے تو ہم بڑی ایزیلی اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا صحابہ اکرام کے پاس بھی ایک لوکیشن سینٹر تھا اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا صحابہ علی کو جب نبی کو تلاش کرنا ہوتا تو روایتوں کا مفہوم ہے سابر روڈ کے کنارے اس سڑک کے کنارے اس گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے اور خوشبو سونگتے خوشبو بتاتی آقا ادھر سے گزر گئے اے دنیا کے حسینوں کے نگمے گانے والوں دنیا کے حسینوں کے پیچھے دیوانوں ذرا غور کرو دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اس کے تھوک سے سب کو کن آتی ہے اور آقا کا تھوک مبارک وہ ہے کہ کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا کر دیا کرتا ہے ٹوٹی پنڈلیاں جائیں تو جوڑ دیا کرتا ہے حضرت ابو قتادا کی آنکھ باہر آئے نبی پاک اپنا لعاب لگا کر آنکھ واپس لگائے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا اس آخ میں نظر آنے لگ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے اب ہمیں ہر مسلمان سے بہت کرنی ہے ہر مسلمان کا خیال رکھنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارا ملازم ہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی کو غریب سمجھتے رہے بیکاری سمجھتے رہے مجنون سمجھتے رہے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قطب اور ابدال کا درجہ رکھتا رہا ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ لوگوں کے دل سے ہائی نکل جائے بعض اپنا ہم سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہوں میرا کون بگاڑ لے گا میں اتنا کر رو پھر والا یہ ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا نہیں وی ڈونٹ نو کہ جس کو تم ملازم سمجھ رہے ہو جسے تم غریب سمجھ رہے ہو جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے کیا بتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہو یہ حدیث یاد رکھنا کہ جس سے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے مجھے کیا پتا کہ آج میں جس کو دلیل کر رہا ہوں اور اب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے تو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہر ہر مسلمان کی میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے اس سے محبت سے پیش آنا ایک اور حدیث پاک ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے من آگا مسلمن فقط آذانی میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی آذانی فقط آداللہ. جس نے مجھے دی تحقیق اس نے اللہ کو دی اللہ اللہ من فقد نبی کریم علیہ السلام نے, فرمایا کہ جس, نے مجھے جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آزانی فقط آز اللہ کیسی پیاری اور عبرت والی حدیث مبارک ہے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے معاذ اللہ اللہ کو ایزا دی عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو گئے تھے زیارات کے لیے اور مدنِ قافلے کو لے کر گئے تھے تو یہ بیانت کا سیٹ اپ آپ کا کہاں پر ہوا پہلے والی جگہ کوئی اور تھی اور دوسری والی جگہ کوئی اور تھی بیان کی دیکھیں ہم کسی بھی کام سے جائیں مبلغ ہر جگہ مبلغ دعوت اسلامی ہوتا ہے الحمدللہ چونکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں تو سچی بات ہے کوئی نہیں جانتا تھا دعوت اسلامی है. نے عزت دی ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا رجوع بڑھتا ہے تو الحمد ہم نے گیارہ ربیع کو ہی یہ جو دن تھا بڑا دن جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے ایک اجتماع ارینج کیا گوس پاک کی مسجد کے اندر اور میں نے پہلے بھی کہ میرے لیے تاریخی میری زندگی کا یوں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخی موقع تھا میرے لیے اور یاد رہے گا زندگی پر ان شاء کہ وہ مسجد غوس پاک کی جہاں گوس پاک بیان فرمایا کرتے تھے جس جگہ غوس پاک بیان فرمایا کرتے تھے الحمد للہ غوث پاک کی اس مسجد میں بیان کرنے کی شہادت ملی اور غوث پاک کی سیرت پر ہی بیان کرنے کی شادت ملی تو کثیر تعداد میں آج رسول ہوتے ہیں تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ جن کے دربار میں آئے وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مطلب گیارہویں منانے بغداد بھی گئے اور نمازی نہ بنے بغداد شریف تک جا کر بھی میں قرآن سیکھنے اور پڑھنے والا نہ بنا غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑے اور غوث پاک کا چاہنے والا قادری کہرانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑے تو یہ وہ میسج تھا کہ صرف گیارہویں منانا بہت اچھی بات ہے آپ آئے ہیں مزار غوث پاک تک مگر اب بدل کر جائیں تو یہ الحمدللہ للہ ایک ہدف ہوا کرتا ہے اجتماعات کا تو وہ کیا پھر چونکہ مختلف ہوٹلوں میں آشکان رسول رکے ہوئے تھے تو انڈیا سے ایک پورا بدری قافلہ آیا ہوا تھا انڈیا کے زائرین آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ہوٹل میں آ کر ہمیں نیکی کی دعوت دیں ہم آپ ایک اجتماع ارینج کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ للہ ایک ہوٹل میں ہم گئے تھے بغداد شریف میں اور ان کے ہوٹل میں جا کے سننا تو بڑا بیان کرنے کی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمایا ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے ایک سوال عبد بھائی آپ سے یہ بھی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس سلسلے کے اندر زیارتیں تو کرنی ہی ہیں کچھ آپ سے مدنی فل یہ لینے ہیں کہ آپ تو ماشاء مدنی کام بھی کرتے ہیں اور انفرادی کوشش ملک, ملک سفر بھی آپ کے دیگر بھی کام آپ کی اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایک عام شخص جو ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دینے میں شرماتا ہے اس کو جھجک ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست کو نماز کی دعوت دوں یا اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے وہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے دیکھیں بہت سارے کام اپنے زندگی میں پہلی بار جب بھی کیے تو مشکل رہی سائیکل چلائی تو کئی بار گرے پھر سائیکل سیکھی سکوٹر چلائی تو کئی بار غلطیاں کی ڈرائیونگ میں مسٹیکس کی ٹائپنگ میں مسٹیکس کی واٹ ایور زندگی میں جو بھی کام کے شروع میں وہ مشکل لگا مگر آہستہ آہستہ وہ آسان ہو گیا شرو میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اس کے اس پر جو سواب ملنے کی امید ہے اس کا جو ریزلٹ ہے اس پہ لوگوں کے تبدیل ہونے کی جو ان شاء اللہ آپ کو راحت ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع شروع میں سب سے تھوڑی جھجک ہو آپ کو جھجک نکالنی ہوگی ایک سیلس مین بھی تو روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی آئٹم بیچ ہی رہا ہوتا ہے نا دروازہ بجا کر اپنی چیزوں کا انٹروڈیوس کرواتا ہے کیوں کہ مجھے کچھ مال مل جائے گا میری کچھ سیل بڑھ جائے گی تو اگر آپ کسی کا دروازہ بجا کر اسے نماز کی دعوت دیں گے تو وہاں مال بکنے پر پروفیٹ ہے یہاں تو گھر سے چلنے پر پروفٹ شروع ہو جاتا ہے قدم قدم پر سواب ملنا شروع ہو جاتا ہے کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارد کی کہ اے اللہ تو اسے کیا ادر دیتا ہے جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسا میں اس کے ہر جملے کے بدلے اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب فرماتا ہوں اب کوئی نمازی بنا, بنا نہ بنا کوئی نیکی کی طرف آیا نہ آیا ہمارے ہر ہر جملے پر ہمیں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے تو پھر شرمانا کیسا اگر یہ کہہ دوں میں کہ جو درس دے گا ہر جملے پر ایک ہزار روپے ملیں گے تو پھر भा भा کیا شرم آئے گی پھر کیا جھجک آئے گی جھجک اور شرم کیوں آئے جب ہر جملے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے اور ان ہر قدم پر نیکی ہے تو پھر ان شاء اللہ یہ ثواب کا جزبہ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا میں آپ سے یہ بھی ارض کروں گا کہ مدنی سرین کے ناظرین اگر آپ مبلیغ بننا چاہتے ہیں تو مبلگین کے ساتھ رہیں اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں ان ان کی صحبت سے ان کی برکت سے ہم بھی یہ کام کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا کچھ کالس ہیں ناظرین کی آئیے مدرس چینل کے ناظرین کی کچھ کالس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی I'm Mohammed tariq calling from Madini Kabina, Birmingham, UK. Mashallah, the program Madini Safar Nama, is very interesting and alhamdulillah is very knowledgeable. May Allah accept all of your prayers and all of your efforts, inshallah. Ameen. Ameen. I would like to request Abdul Habibah if they could please recite the Islam, Ben Shok, Medina Jawanda. And also we've seen Abdul Habibah yourself come to Medina Sharif, Mecca Sharif, Baghdad Sharif. But when will you show your visit to UK? Mm. So, I keep I'm always coming in UK I think twice in a year I think after Haram and Tayyibin, mostly I visit UK so it's not you know uh, difficult to visit UK for me Alhamdulillah because there is big work of Dawat Islami over there اینڈ ایک کال پہلے بھی آئے ایک دو شیر سن لیتے ہیں کیونکہ آج عید کے سلسلے کا تیسرا سلسلہ ہے پھر ہماری یوں سمجھیے کہ سائن آف ہو جائے گا آج رات میرے پڑے ایک دو ہیں وہ کہتے ہیں جس کو بہت سارے آتے ہیں ان کو بہت ساری فرمائش آتی ہے ان کو آتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے یہ سن لیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا مدینے میں سردارسلام آپ کو بلاتے ہی رہتے ہیں نظر آتا ہے کا تو ہونا ہی چاہیے اس کلام کی اگر مستاق بن جائے نا میرے دل وچ چسرت اور نہیں تو واقعی پھر آپ کو مدینے کا ضرور بلاوا آئے گا کیونکہ پریورٹی آف لائف زندگی کی بہترین اور پہلی ترجیح یعنی آپ کو نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے تو ایک کاش میری زبان سے نکلے مدینہ چاہیے आ, आ, आ, بس اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی مدینہ ہے تو پھر آپ مدینہ ضرور جائیں گے آپ نے مدین شریف کی حاضری کو ایک سیکنڈری حیثیت دی ہے کہ ٹھیک ہے یار وقت ملے گا پیسے جمع ہو جائیں گے یا کچھ کام میں آسانی ہوگی بچوں کی شادی کر لوں پھر جاؤں گا تو پھر وہ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے اگر فرسٹ آف آل یعنی جو شاعر نے کہا ہے وہی وہ میں شاعر کی زبانی کہہ دیتا ہوں یہ اپنا لیجیے ان حاضری اللہ نے چاہ ہمارا مقدر بنے گی <خخخخخخ> <شاک بتی> میں <بطی بتی> <بطی بتی> میرے دل وسرت ہوئی شوق مدی نے دا میرے دل وسرت ہوئی نہیں آقا تیری مرضی کوئی زور نہیں میری عکل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یاد مینو یار منون تھنگ منگا نہیں رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی طور نہیں پر مینو شوق مدی جاو میرے دل چسرت ہوگا تری مردی ساڑا کو جو ناظرین سے سوال کیا گیا تھا اس کی قرآن دازی بھی باقی ہے جی عبد بھائی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہیں انشاءاللہ بارہ مدرین کے ناظرین جی کو نام پڑھ دی ان میں انشاءاللہ قرآن دازی کرتا ہوں جی در درست سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت سنگنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے حضرت مصب بن عمیر اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرے صحابی کون ہیں اور جواب تھا سیدنا عبداللہ, عبداللہ بن, بن جہش رضی اللہ تعالیٰ جی مجھے ان کا واقعہ بھی بیان کرنا تھا میں جی جی مختصر بیان کر دیتا ہوں جی جی ایک سو تین چار پانچ بارہ پورے کر لیں تو جی حضرت جب یہ اوہ شریف کا واقعہ جب ہونے لگا تھا جی تو رات کو حضرت سیدنا النا سعد بن ابھی وکاس رضی اللہ تعالیٰ عزرت عبداللہ بن جہش ساتھ بیٹھے تھے صبح مارکا ہونا ہے نارملی جنگ ہونی ہو تو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے عافیت میں رکھنا میری بچت ہو جائے اللہ تو حضرت سید ربی وکاس نے کہا اے عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہوں حضرت صحد ربی وکاس نے کچھ اس طرح دعا کی کہ یا اللہ میں میرا کل دن میں مقابلہ سب سے بڑے دشمنوں کے سپاہی جرنیل سے ہو اور میں اس کو تیری راہ میں دنیا سے قتل کر دوں اور اس کو جہنم رسید کر دوں حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں اچھا کب اے یا اللہ کل مقابلہ ہو میرا بہت بڑے لشکر کے جو جرنیل ہو دشمنوں کے हुँ. اور وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں اور آخر کار وہ میرے ناک کان اور آنکھوں کو کاٹ دیا اور میں شہید ہو جاؤں है. اور جب قیامت کے دن یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے چہرے کو کیا ہوا है. تو میں ارض کروں مولا یہ میرا چہرہ تیری راہ میں ایسا ہوا اللہ, اللہ. اور جب دوسرا دن ہوا یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی حضرت سعد بھی نبی نے دشمنوں کے ایک بڑے جرنیل کو جہنم رسید کیا لیکن حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ لڑتے لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو دشمنوں نے آپ کی آنکھ ناک اور کان بھی کاٹے یہ کیسے صحابی تھے یہ اللہ کی رام میں کیا کچھ قربان کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک دعا کا حصہ ان کا قبول ہوا ہے دوسرا بھی قبول ہوگا کہ جب قیامت میں اللہ حضرت عبداللہ بن جہش کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اللہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا دعوا ہے دعوا تو وہ ہم سب کے سامنے قیامت کے دن جواب دیں گے کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مالک کی تیری راہ میں ہوا ہے اللہ یہ ہیں صحابہ یہ ہیں ان کی قربانیاں اور میں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو بلکہ اسلامی, اسلامی, اسلامی تاریخ کے ہر واقعے کو پڑھنا چاہیے مگر غزوہ عہد جو ہے یہ سنہرا واقعہ ہے تاریخ میں سرکار علی سرات و سلام کی بارگاہ میں جس طرح جانوں کے نذرانے صحابہ کرام نے غزوہ عہد میں پیش کیے ہیں یہ تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح نبی یہ پاک کو حصار میں لے کر ایک ایک کر کے صحابی شہید ہوتے گئے بات ہو جائے گی ایک بات جو دل کو بہت پیاری لگتی ہے اور بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے تمام صحابہ جب نبی پاک سے ملا کرتے پیارے آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ابی یا رسول اللہ مگر حضرت سعد بھی نبی وقاص عظیم ہستی کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے میرے آکا ان کے پیچھے تھے تیر پکڑاتے جاتے اور مات اح میرے ماں باپ تجھ پر قربان احساس تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ذرا سوچے عمدیز مرتبہ عمدیز کیا ہے صحابہ کا یہ کسی صحابی کے بارے میں نبی پاک فرما دیں کہ اے سات تم پر میرے ماں باپ قربان یہ محبت کا وہ اظہار ہے اور غزبۂ عہد پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے خود سید شہدا کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس طرح انہیں شہید کیا گیا اللہ تربت شہدائے عہد پر کروڑوں انوروں تجیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کا صدقہ رسید فرمائے مجھے امید نہیں تھی اتنے سارے نام جائیں گے لیکن ماشاءاللہ ناظرین نے تلاش کر لیا عبداللہ بن جہش اور پہلا ہی نام عرب شریف سے خورشید ریاض عرب شریف افضل اتاری سردار آباد شبیر اتاری حویلیاں کینٹ جانگیر احمد حویلیاں راحت حمزہ والا ابو ابراہیم کنری سرفراز راول پنڈی رانا انور رحیم یار خان قاسم گلزار طیبہ ام بے معاذ اطاریہ باب المدینہ ملک سفیان میر پور خاص اور احسن رضا باب المدینہ کراچی یہ بارہ اسلامی بھائی یا جو بھی ناظرین ہیں ان میں یہ تحائف تقسیم ہوں گے اور اب ان میں سے ایک کو سے ایک نام جو انشاءاللہ ہم خلاف کعبہ کا بڑا پیس دیں گے اور وہ ہیں احسن رضا باب المدینہ کراچی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو بڑا پیس دیا جائے گا انشاءاللہ باقیوں کو بھی پیارے پیارے تبرکات دیے جائیں گے تو وہ آپ اس کو حاصل کر لیجئے گا سلو الحبیب صلی اللہ عل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں علی صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضر ہیں آج ان کے بازار پورنوار پر آنا نصیب ہوا ہے ایک ایسی شخصیت کی جن کے بارے میں جو کچھ کہا جائے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں علماء اکرام نے جو آپ کی سیرت بیان کری ہے پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی آپ ساری ساری رات رب کی عبادت میں گزارا کرتے بلکہ پرانے پاک کی وہ آیات جو آخرت کی یاد دلانے والی ہوتی قیامت کا تذکرہ ہوتا وہ سنتے تو آپ رات رات بھر اس کا ورث کیا کرتے لرزہ کرتے آنسو بہاتے آپ ایک مالدار شخصیت تھے ایک بڑے کاروباری تھے یہ ہم بہت سارے کاروباری لوگوں کے لیے زبردست درد ہے کہ کاروباری ہونے کے باوجود کاروبار کے ساتھ ساتھ امام اعظم وقت کے امام بنے اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے جو تلامزہ تھے جو ان سے پڑھنے والے تھے وہ بھی مشتحد کے مرتبے پر پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فک تزویم کیا الحمدللہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو فک ہے وہ حنفی فک کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں امام اعظم یہ تمام آئمہ میں سب سے افضل ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چاروں اماموں میں سے افضل ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں آپ نے صحابی رسول رضی اللہ قرآنوں کا دیدار بھی کیا او سے ہے جو مقام تیم کر مددین چیلنج کے ناظرین امام اعظم امنیفار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم مقلد بھی ہیں ہمارے بڑے پیشوا ہیں بڑے امام ہیں امام العما بھی ہیں اور امام الامہ فی حدیث بھی ہیں بڑا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا بہت بلند و بالا علم بھی عطا فرمایا اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے ان کی, ان کی طرح ہمیں عملی صورت میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے عبد الحبیب بھائی, بھائی آپ کی طرف گا ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد اور وہاں حاضری کی کیفیات کمال کمال شخصیتیں یقین کریں امام اعظم کو تو جتنا پڑھے نہ... کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا اللہ نے ایک شخصیت میں کتنے خوبیاں آتا فرمائیں امام اعظم کا مزار وہ ہے جا امام شافئی خود جا کر کہتے میرا کوئی کام اٹک جاتا تو میں نوافل پڑھ کے دعا کرتا میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو امام شافئی جس مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ان کے مسائل حل ہوں تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے مزار پر آج بھی برکتیں برس رہی ہیں اور دنیا بھر سے زائرین جاتے ہیں اور امام اعظم چونکہ ہمارے پیشوا بھی ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے بہت خوبصورت رسالہ بھی ہے میرے اللہ سنت کا امام اعظم کی سیرت پر وہ پڑھیں تو اندازہ آمد ہوگا آمد آمد کہ آمد آمد آمد جی جی تذکرہ امام اعظم اور اس پر کس طرح امام اعظم جو ہے عبادتیں کیا کرتے تلاوت قرآن کیا کرتے ایک بات ضرورت کر دیتا ہوں امام اعظم ماہ رمضان میں سکسٹی ٹو ٹائم قرآن پڑھا کرتے ہیں سبحان سبحان سبحان باسٹھ بار قرآن پڑھنے والی شخصیت عشاء کے وضو سے فجر اچھا بزنس اپنا ساتھ ان کا الگ چلتا تھا تو بزنس کرنے والے کاروبار کرنے والے پھر اس کے ساتھ عبادت کرنے والے علم سیکھنے والے اور علم کا پہاڑ ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں عبادت بھی کریں اور اپنے کاروبار اور دیگر معاملات کو بھی ساتھ دیکھ لیں سبحان اللہ, سبحان اللہ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں آپ کو ایک آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ہر منگل کو ہمارا یہ سلسلہ مدنی سفر نامہ ہوا کرے گا عائشہ کی نماز کے بعد مگر یہ جو آنے والی منگل ہے اس میں یہ سلسلہ ہمارا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد جو منگل آئے گی اس سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہر منگل کو ایشا کی نماز کے بعد ہوا کرے گا اور آنے والا جو منگل ہے تو یعنی جب ہمارا نیکسٹ سلسلہ ہوگا یہ مدنی سفر نامہ ہم گیارہ جولائی بنے گی جی گیارہ جولائی کی تاریخ ہوگی تو اس میں ہم ہند کے سفر کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہند کے اسلامی بھائیوں کی کالس بھی ہوں گے وہاں پہ رابطے بھی ہوں گے اور اس کے کسی ایک شہر سے ہم کالس وغیرہ لیں گے الگ الگ شہروں کو کریں گے اب کوشش یہ کریں گے کیونکہ ہند کے آلموسٹ چار سفر میرے پچھلے ایک سال میں ہوئے تو بہت سارا ہمارے پاس مواد موجود ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ ڈیزائن جب کریں گے کہ ہم ایک ایک یا دو دو سٹیز کو لے لیں گے ہر سلسلے میں اور ان سٹیز کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات اور ان کی کال دیں گے تو ان کی دلجوئی کا سامان بھی ہوگا جی ہند کے مزنی کاموں کو آپ کو دکھائیں گے ان اور خود جذبہ بھی حاصل کریں گے مضنی کام بھی مزید کریں گے دعائے اللہ رب العزت قبول فرمائے آئیے آخر میں آپ کو ایک مزنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اسی پر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ علی علی وسلم علی علی علی علی اسلامی بھائی اب ان علی کرم اللہ مولان تعالیٰ وز کریم کے دربار میں جا رہے شریف میں ہیں اور انشاء اللہ کیا شان ہے مولا علی کی خلیفت المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں اور نبی پاک پاکلاط اسلام سے خاص تعلق ہے وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں علی اور کی جو ہے وہ بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے آپ کی شجاعت آپ کی بہادری کے چرچے ہیں اور آپ نے فتح خیبر کا جو کارنامہ سر انجام دیا اس پر بھی تاریخ آج بھی یوں سمجھیے کہ آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح خیبر کے قلعے کو فتح کیا اور آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اخاڑ دیا جس کو چالیس چالیس لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وز کریم کی کیا شان ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے روزے پر بیٹھ کر اور ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملے گا وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں میرے آکا کے ایسے لاڈلے ہیں اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے سبحان اللہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وزل کریم ہی کی ذات ہے شیر خدا ہیں اسد اللہ و اسد الرسول آپ کے القابات بھی بڑے نرالے آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں اللہ کریم ہم سب کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے ہم دعا گو ہیں مدنی چل کے ناظرین کے لیے بھی اللہ کریم آپ کو بھی ان درباروں کی حاضری طا فرمائے ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے لیکن یقین کریں جو سکون مل رہا ہے جو, جو ر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول قدسیہ کی برکتیں عطا فرمائیں ان کی سچی غلامی نصیب پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں آج ان کے قدموں میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائیں آمین بجا نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم या या Mahideh, good support.